صاحب ایک صاحب کا انتقال ہو گیا جی اچھا انتقال کے بعد انہوں نے اپنی جائیداد میں جو ہے ایک دکان اور ایک مکان چھوڑا جی ان کے کچھ بچے تھے بیٹے اس میں سے جو بڑے بڑے بیٹے انہوں نے ایک دکان سے ماشاءاللہ اللہ کے ایک کروڑ کی جائیداد سے وہ دس بارہ کروڑ بنا لیا اب وراثت کا ٹائم آیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ میں نے اپنی محنت سے کیا تو میں آپ کو اصل ایک دکان پتہ ایک دکان سے آپ چھ دکانیں ہو گئی ہیں وہ بول رہے ہیں کہ وہ جو والد کے ٹائم پہ ایک دکان تھی میں اسی میں سے ہی حصہ کروں گا اس میں کیا ہوگا دیکھیے سب سے پہلے یہ ثبوت دینا ہوگا اگر والد نے وہ دکان ان کو دی تو دو چیزیں ہیں کیا قانونی تقاضے پورے کر کے ان کو قبضہ دے دیا تھا دکان کا تب تو وہ ان کی ہے جو بچ جائے اس میں میراث جاری ہوگی اور اگر ایسا ان کے پاس کوئی لکھا ہوا ثبوت موجود نہیں ہے اور ان کا قبضہ نہیں ہے تو ان کی بات نہیں مانی جائے اہل سنت اور شیعہ حضرات میں یہی بہت بڑا مسئلہ نظر شیعہ کہتے ہیں کہ ایک باغ فدت تھا جو حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ و تعالیٰ کو ہبا کیا جب وہ اپنا باغ لینے کے لیے ابو بکر صدیق کے پاس آئیں تو انہوں نے منع کر دیا کہا کہ نبیوں کی جو جائیداد ہے میراث ہے وہ تو میراث ہوتی ہی نہیں ان کی میراث علم ہے تو اس تقسیم نہیں کیا اور جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں معاملہ جاری تھے وہ اس میں جاری رہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا اگر حضور نے ہبہ کیا تو ان کا قبضہ اس پہ نہیں تھا اگر ہبا کرتے تو ان کا قبضہ ہوتا اس پر تو جب تک ہبا کرنے والا ہبا کرے اس پہ قبضہ بھی دے دے اور کاغذات بھی ان کے نام کرائے اگر ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا تو ساری جائیداد میں جو ہے وہ سب کے شرعی اعتبار سے حصے ہوں گے اور اس کا مختصر خاکہ یہ کہ یہ اتنا بڑا علم ہے کہ اس کو حدیث شریف میں آدھا علم کہا گیا جس کو علم الفرائز کہتے مسلوں کا ایک سادہ فارمولہ یہ ہے کہ ساری جائیداد جو ہے مرحوم کی اس کا آٹھواں حصہ جو ہے وہ بیوا کو ملے گا اور بیوا اگر دو ہیں تو یہ آٹھ حصے میں آٹھواں حصہ ہوگا دونوں کو پھر آدھا آدھا ملے گا اور جو بچ جائے تو جو لڑکا ہے اس کو دو ملیں گے جو لڑکی اس کو ایک ملیں گے اگر مرحوم کے والدین زن نہ ہو تو اس کا حساب دوسرا بدل جائے گا یہ پورا ہمارے علم میراث پر درس نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی جو سراجی جس میں سارے تقسیم اور یہ سارے مسائل بتائے جاتے ہیں غرض یہ اگر ان کا دعویٰ ہے تو دعوے میں دلیل ہو دلیل کیا ہے کہ کاغذات ان کے نام ہوں اور ان کا قبضہ ہو وصیت ہمارے یہاں وارثوں کے بارے میں وصیت باتیں جی ٹھیک ہے کیا اور رہ گیا کچھ وہ تو اس کو دیکھیے وہ تو عرف میں شامل ہونا چاہیے تھا نا یا تو اپنے زندگی میں والد صاحب کے وہ بتاتے کہ بھائی یہی حصہ ان کا یہ حصہ تھا نا جب معروف ہے کہ وہ والد کی ہے تو والد ہی کے اعتبار سے وہ تقسیم ہوگی اب رہا کوئی تنازع ہے تو ان کو آپ ہاں لے آئیے دارالامجیدیا میں بیٹھیں فریقین کے بیانات لیے جائیں فریقین اپنے اپنے ثبوت پیش کریں جو مفتیان کرام فیصلہ کریں قرآن و سدنت کی روشنی میں اس کو سب